نظم خورشید محبوب سیدی حسن خورشیدانا شاہ کی محمد افطر صاحب رحمت ہیں پھول ان کے صدا بہار نہیں یعنی حسن فانی ہے جس طرح پھول کھلتا ہے چند دن کے اندر یہ اور جھا جاتا ہے پتیاں چڑھ جا جاتی ہیں ایسے ہی حسن بھی تعیر پذیر ہوتا ہے اس میں ہر وقت زوال ہوتا رہتا ہے قلب جو غم سے ہم کے نہیں یہ غم اللہ تعالیٰ کی محبت کا غم ہے قلب جو غم سے ہم کے نہیں قلب جو غم سے ہم کے نہیں ال جو ہمار گلازا نہیں خار شہرا گلازا نہیں اس کی زندگی جو اللہ کی محبت کے غم سے خالی ہو آ ہو اس کی زندگی کانٹوں جیسی زندگی ہے جیسے کانٹوں پہ زندگی بسر ہو رہی ہو اور گلازار بنے گلستان جس, جس کی زندگی اللہ تعالیٰ کی محبت کے غم سے آشنا ہو جائے اور بھر جائے اس کا دل تو اس کی زندگی ہر جگہ اگر وہ چہرہ میں بھی ہو تو بھی گزشتہ یعنی جیسے پھولوں کی جگہ قلب جو غم سے ہم کنارے ہم کے نار نہیں قلب جو غم سے ہم کنار نہیں قلب جو غم سے ہم ہارے شہرا ہے گلازا نہیں کارے شہرا ہے گلازا نہیں موسم گل جکل فضا ہوگا موسم میں گل جکل فضا ہوگا موسم گل جکل فضا ہوگا اس فیضان کو سمجھ بہار نہیں اس کو سمجھ بہا نہیں موسم آج تو بہت ہی حسین شکل ہے چمک دمک نمکین بھی ہے چمکین بھی ہے لیکن تھوڑے دن کے بعد شکلیں بگڑنے والی ہیں ان شکلوں کے بگڑی بگڑنے والی شکلوں پر مرنا اور ان کے پیچھے اپنے مالک کو ناراض کرنا اور اپنے مالک کے حقیقی سے دور ہو جانا عقل مندی نہیں ہے بلکہ حماقت کا سودا ہے اگر دل کو لگانا یہ ہے تو اس جمال والے پر لگاؤ جس کا جمال فانی نہیں جس کا جمال غیر فانی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا یہ تھوڑے دن کے بعد ان کے تو حالات بگڑ جائیں گے شکلیں بگڑ جائیں گی حسن زوال پذیر ہو جائے گا اور آخر کار قبروں میں دفن ہو جائیں گے خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن ان کے ڈسٹمپر کی خاطر راجے پیغم پر نہ چھوڑو اللہ کا راستہ مت چھوڑو ان بگڑی ہوئی بگڑنے والی شکلوں کی خاطر اللہ کا راستہ مت چھوڑو موسم گل جکل سزا ہوگا موسم میں جو جکل سزا ہوگا موسم گل جکل سزا ہوگا کے کو سمجھ بہار نہیں اس کے کو سمجھ بہار نہیں قلب جو ہم سے ہم کے نار نہیں پارے صحرا ہے گلادا نہیں ان کے عارض کی آرسی ہے پہاڑ عارض کے معنی چہرہ گال یا چہرہ ان کے عرض کی آرزین بہار ان کے آرز کی آر دین بہار ان کے عارض کی آرزین بہار ان کے سدا بہار نہیں ان کے ستا بہار نہیں ان کے عارض کی عارضی ہے بہار ان کے نہیں دیکھو دنیا میں کوئی چیز لینے چاہتے ہیں خریدنے جاتے ہیں تو پائیدار چیز دیکھتے ہیں کہ جی اگر دکان کا دکان والا گارنٹی دے گی یہ لائف ٹائم گارنٹی ہے اس کی تو آپ وہ چیز پسند کرتے ہیں لیکن وہ چیز تھوڑی مہنگی ہوتی ہے اور جو چیز تھوڑے دن میں خراب ہونے والی ہو جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ایک صاحب جو بکرہ ہے وہ بکرا منڈی گئے بکرا لینے تو انہوں نے کہا دیکھ بھال کر کے انہوں نے کہا بھائی یہ سب ٹھیک ہے بالکل ہے کہا بس چائنا کا ہے گھر لے جا کے بھونکنے لگے تو ہماری کوئی ذمہ داری نہیں تو ایسے ہی جو ہے ہم لوگ ایسی چیز خریدنا پسند نہیں کرتے حالانکہ وہ چیز سستی ملتی ہے لیکن انسان اپنی استعداد کے مطابق کوشش کرتا ہے کہ اچھی پائیدار چیز خریدے اور وہ پائیدار چیز مہنگی ہوتی ہے لیکن اللہ کا راستہ جو ہے وہ تقوی سے حاصل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بہت مہنگا سودا ہے اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے لیکن اللہ نے اس کو کتنا آسان رکھا ہے اللہ نے کتنا آسان رکھا ہے ہوا پانی کس طرح انسان کو اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں اتنی ضروری چیز ہے کہ ہوا نہ ملے تو انسان دو بیس منٹ میں مر جائے آکسیجن نہ ملے لیکن اللہ نے کتنی وافر کر رکھی ہے غریب کو امیر کو کوئی بل بھی نہیں ہے اس کا ایسے ہی پانی ہے پانی کتنی ضروری چیز ہے لیکن اللہ تعالی نے حالت کو نصیب کیا ہوا ہے اور اسی طرح سے اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے تقوی بھی آسان رکھا ہے جس کو مشکل معلوم ہوتا ہے وہ اپنے نفس کی وجہ سے خباص کی وجہ سے مشکل معلوم ہوتا ہے حالانکہ تقوی سے رہنا پاکیزہ زندگی گزارنا بہت ہی آسان ہے تو اور اللہ کا سودا خود اللہ بہت مہنگے ہیں لیکن سودا یعنی دام کچھ بھی نہیں ہے گندی چیزوں کو چھوڑ دیں اللہ کو لے بس یہ گندی چیزوں کو چھوڑنا مشکل ہے مشکل معلوم ہوتا ہے لیکن جو ہے اس ہمت کر کے ارادہ کر لے اور گناہوں سے بچنا شروع کر دے تو تھوڑے دن کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو راستہ آسان بھی کر دیتے ہیں تو اس کے لیے گناہوں سے بچنا آسان بھی ہو جاتا ہے اور گناہ سے بچنے میں پھر اس کو مزہ بھی آنے لگتا ہے کیونکہ اور گناہ چھوڑ کر اللہ کے قریب ہوتا ہے جب اللہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اس کو خالق مزہ مل جاتا ہے خالق خوشی مل جاتا ہے خالق سکون مل جاتا ہے اس طرح اس کی زدگی مزیدار ہو جاتی ہے کہا ڈب ڈم پہ تو نہیں دماغ کیا ہوا ہے ادھر تو نہیں ہے دماغ اچھا یہی ہے نا ان کے آرز کی آرسی ہے بہا ان کے عارض کی عارضی ہے بہار ان کے عارض کی عارضی ہے بہار بھول ان کے بہار نہیں ہر ہر اشعار میں ہر کلام میں ہر بیان میں خرچ والا ہر،, ہر وقت یہی رویا کرتے تھے یہ سب سے بڑا فتنہ اس زمانے کا بے حیائی بے پردگی نگاہ کی خرابی فلموں کے ذریعے نیٹ کے ذریعے موبائلوں کے ذریعے اور راستہ چلتے ایئرپورٹوں پہ اسٹیشنوں پہ اور ہر جگہ مارکیٹوں کے اندر ہر جگہ نگاہ کی خرابی کا ایک سیلاب ہے اور نگاہ خراب ہوئی نہیں اور بندے کا دل گرفتار ہوا نہیں آذاب میں گرفتار ہوا نہیں ادھر نگاہ خراب ہوئی ادھر بندے کا دل عذاب میں گرفتار ہوا اور سب سے بڑا عذاب کیا ہے اللہ سے دوری کا آزاد اللہ سے دور ہو جاتا ہے منزل سے یہ شخص بھٹک کر دور ہو جاتا ہے تو اس پر کیسا بھی عذاب گزر جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح منع فرمایا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کا دن ہے نظر بازی اور لانت فرمائی ایسے شخص پر جو نگاہ خراب کرتا ہے جس پر اللہ اور رسول کی لانت ہو لانت کی بد دعا ہو اس پر کتنا بڑا آب آ جائے کم ہے اللہ اور رسول کی لانت کوئی معمولی چیز ہے کوئی آدمی ہے راستہ چلتے لانت کر دے تو کتنا خوف آتا ہے اور یہاں اللہ اور رسول کی لعنت مل جائے تو اس پر یہ خود ایک بہت بڑا آزاد ہے لازت ہونا خدا اور رسول کی تو یہ بار بار جو حضرت ذکر کرتے ہیں نگاہ کی حفاظت کا اس واسطے کرتے ہیں کہ دیکھو تمہاری دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آرت بھی برباد ہو جائے گی اس لیے نگاہ کی خوب حفاظت رکھو جو شوش نگاہ خراب کرتا ہے اس کو اور تقاضے پیدا ہوتے ہیں گناہ کے تقاضے بھی پیدا ہوتے ہیں زیادہ پیدا ہوتے ہیں اور نگاہ کی خرابی پھر زیادہ کرنے لگتا ہے گناہ کے تقاضے بھی زیادہ پیدا ہونے لگتے ہیں اور شیطان یہ سکھاتا ہے کہ گناہ کر لو چلو تاکہ تمہارے دل کو سکون ہو جائے گا تو پھر آرام سے رہیں گے یہ شیطان کا دھوکہ ہے کیونکہ گناہ کرنے کے بعد یہ آگ دوزخ کی آگ کی طرح ہے حضرت فرما دیتے کہ دوزخ رخت اس کی آگ اللہ تعالیٰ کی قدم تجلی ہے تو جلدی سے گجے گی ورنہ جہنم جو ہے مانگتی رہے گی کہ اللہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا ج میں تیرا پیٹ بھروں گا جہنمی سے لائیے اور حلمی مزید اور کیا ہے پھر اور جہنمے آئیں گے پھر کہیں گی مزید کیا اور بھی کچھ ہے پیٹ نہیں بھرے گا اس کا لیکن پیٹ جب بھرے گا جب اللہ تعالیٰ پھر آخر کا کیونکہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے کہ بے گناہ کو جہنم میں ڈالے پھر اللہ تعالیٰ اپنے اپنی تجلی مبارک ڈالیں گے اس پہ اس سے اس کی آگ ہوجے گی نور سے آگ ہوجے گی اللہ کے دور سے کسی کو مولانا نومی نے فرمایا نہ رے شہبت چک نورے خود نال شہوت یہ جو شہوت کی آگ ہے یہ جب تک گناہوں کے تقاضے ہیں شہوت کے تقاضے بد نگاہی کے اور, اور مزید اس کی آگے جو منزلیں ہیں گناہ پر ختم ہوتی ہیں عشق گدا کی منزلیں ختم ہیں سب گناہ پر آخر کار جا کے منہ کالا کرتا ہے انسان بد نگاہی کرنے والا عشق گدا کی منزلیں ختم ہیں سب گناہ پر جس کی وہ ابتداء ملت کیسے صحیح ہو انتہا ابتدائی میں جو ہے اللہ اور رسول کی نافرمانی کا کام کر دیا ذنا ذنا کر دیا آنکھوں کا اور لانت لانت والا کام کر دیا جس کی ابتدا غلط ہو تو اتحا اس کی صرف کیسے صحیح ہوگی وہ بھی غلط ہی ہوگی انتہائی پیاانک ہوگی تو غلط یہ کہ فرمایا کہ نارشہ بچے خوش ہونا کیا چیز ہو جاتی ہے اللہ کا نور ہو جاتی ہے اللہ کا نور تو فرمایا کہ پھر اب کیسے بچیں ایسے بچیں کہ اللہ کا ذکر اللہ کی یاد میں لگے رہو اور اس میں مشغول رہو تو اللہ کا نور ان گندے گندے تقاضوں کو بجاتا رہے گا اس میں ہمت پیدا ہو جائے گی حوصلہ پیدا ہو جائے گا اور ان سے بچنے کا اور اگر شیطان کے دھوکے میں آ گئے کہ گناہ کر لیتے ہیں چلو تاکہ دل کو سکون ہو جائے گا پھر گناہ نہیں کریں گے تو یہ گناہ جو ہے دوسرے گناہ کو اور زیادہ کشش کرتا ہے کش کرتا ہے گناہ کے اندر وہ دوسرے گناہ کو کھینچنے کی خاصیت ہوتی ہے اور نیکی کر دو تو نیکی کے اندر نیکی کرنے کی خثیت ہوتی जाता نیکی کو کھینچنے کی جو نیکی نیکی پہ آ جاتا ہے ایک نیکی کرتا ہے करता نیکی کی خواہش ہوتی ہے اور جو گناہ کرتا ہے پھر उसकी پر उसकी یہ گناہ کرنے کی جو शैवत کی آگ ہے یہ ختم نہیں ہوتی اور بڑھتی رہتی ان کے آج کی آسی اُن کے کی ہے بہار پل ان کے سدا بہار نہیں پل ان کے سدا بہار نہیں قلب جو کم سے کم گنار نہیں خار سہرا ہے کلا دار نہیں جن کی آنکھوں سے کتنے بسمل تھے جن کی آنکھوں سے کتنے تھے جن کی آنکھوں سے کتنے تھے ان کا دیکھا ہے کیا مزار نہیں ان کا دیکھا ہے کیا مزار نہیں آتے مجھے وہ قبروں میں جا کے دفن ہو گئے ہاتھ مگر کیا ملی نہ تو مجنو ملا نہ تو لا ملی خاک ہی خاک تھی سارے حسن جو ہے اس کا دیکھو کیسے اشعار یہ اشعار والوں کے ہیں یہ حامی اشعار ہوتے ہیں دنیا داروں کے لیے نہیں ہوتے ایک شخص نے غالب کو ایک شعر لکھ کے بھیجا اور اس سے کہا کہ یہ یہ شیر میرا بیت الخلاء میں ہوا ہے اس نے سوچا کہ یہ بڑی بھادری دکھا میں بڑی قابلیت کی بات ہے کہ بیت الخلا میں بھی میں فارغ نہ رہا وہاں کی شاعری کی آمد ہو رہی تھی تو غالب نے اس پہ اصلاح کے لیے لکھا کہ واقعی جبھی اس میں سے بدبوی آ رہی سر اور ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو پاکیزہ شراب بلاتے ہیں اپنی محبت کی پاکیزہ شراب جن کی آنکھوں سے کتنے بس مل تھے جن کی آنکھوں سے کتنے بس مل تھے ان کا دیکھا ہے کیا مزہ نہیں ان کا دیکھا ہے کیا مزہ نہیں قلب جو الم سے ہم کنار نہیں کالے تھارے سہ ہے گلازار ایسی ال پت کا کیا سہارا ایسی ال پت کا کیا سہارا رنگ پانی کا ہے تیوہار نہیں رنگ پانی کا ہے نہیں ایسی ال کا کیا سہارا ہے ایسے بد کا کیا سارا ہے رنگ پانی کا گھر نہیں رنگ نہیں قلب جو غم سے ہم کنار نہیں کلب جو غم سے ہم کنار نہیں کارے سہ رہا ہے گلا گل ری آپ کی مات سر پر کھڑی ہے شرت مات پر کھڑی ہے شرت ماتو سر پر کھڑی ہے شرت اب تو غفلت میں دن گزار اب تو غفلت میں دن نہیں موت سر پر کھڑی ہے عشرت موت سر پر کھڑی ہے عشرت اب تو گزا نہیں حضرت نے عشرت کا استعمال کیا حضرت میشا رحمت اللہ علیہ کا نام بھی آ گیا لیکن اس میں مراد بھی ہے کہ حرام عشرتیں حرام لذتیں کو جو ہے وہ تبدیل کی گئی ہے کہ دیکھو اے عشرت اے وہ عشرت جو مجھے جو مجھے میرے مالک حقیقی سے دور کر رہی دیکھو اب تو باز آ جاؤ کیا بات ہے موت سر پر کھڑی ہے عشرت موت سر پر کھڑی ہے عشرت کھڑی ہے عشرت اب تو دن گزار نہیں. اب لطن میں حضرت کی برکت اور صدقے میں کھل جاتے ہیں اچانک سے جب وہ دینا چاہتے ہیں ورنہ میں نے کوئی سوچا نہیں اس پہ نہ کچھ جب وہ دینا چاہتے ہیں تو بات تو صحیح ہے نا یہ وہ حرام عشر اس کو تنگی کر رہے ہیں کہ اے اے حرام عشق جو مولا سے دور کر رہی ہے اب پاز آ جاؤ کیا بات ہے الحمد للہ موت سر پر کھڑی ہے مشرت موت سر پر کھڑی ہے مشرت موت سر پر کھڑی ہے مشرت اب تو غفلت میں دن گزار نہیں اب تو میں دن گزار نہیں جو غم سے کے کنار نہیں خارے شہ رات کلا سارے شہر کلا جن کی آنکھوں سے کتنے بس مل سے کتنے دیکھا نہیں ان کا دیکھا ہے کیا مزہ نہیں قلب جو ہم سے ہم کنار نہیں خارے سے راغا آپ نے سنا بدبود شعر یہ اللہ والوں کی شاعری ہے یہ شاعری کیا ہے یہ تو الہامِ ولایت ہے الحمد للہ رحمت کے سامنے بھی کرتا تھا بہت خوش ہوتی تھی یہ اشعار کیا ہوتے ہیں الہام ولایت ہوتی ہے سواردات دل ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو اپنی باقی دہ محبت کی شراب بلاتے ہیں اور دنیا داروں کو جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس نے غالب کو لکھا ہی شخص نہیں کہ یہ شعر اس لاح کے بھیج رہا ہوں اور یہ شعر اپنی قابلیت جتانے کے لیے اس نے کہا شعر بیت الخلاء میں ہوا ہے جیسے نہیں اس نے کہا کہ وہاں بھی میں فارغ نہیں رہتا وہاں بھی یہ دماغ شاعری پہ لگا رہتا ہے اس نے سوچا کہ یہ بڑی قابلیت کی بات ہے کہ بیت الخلاء میں بھی اشعر ہو رہے ہیں تو غالب نے اس پہ لکھا جبھی اس میں سے بدبو آ رہی یہ دنیا داروں کی شاعری کی یہ بات ہوتی اچھا بھائی باہر فرب آئی ہیں سفر نامہ ریونین میرے مرشد محبوب رحمت اللہ علیہ کا یہ بروز بہت سلاوس پہاڑی کوئی ہے وہاں ریونین میں سلاوس پہاڑی اس پر ہر دالک مضبوط ہوا یہ غلط مقولے کی ہے ارشاد فرمایا کہ حضرات صوفیاء کے یہاں یہ بات مشہور ہے کہ ولی را ولی, می کہ ولی, کو ولی ہی پہچانتا ہے لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ قول صحیح نہیں ہے کیونکہ بعض اولیاء بعض دوسرے اولیاء کے مقام سے واقف نہ تھے یا تو وہ کم نسبت والے تھے اور دوسرے ان سے بلند نسبت والے تھے یا پھر ان کے اختلاف ذوق کی وجہ سے ایک دوسرے کے مقام سے واقف نہ ہو سکے تھے مثلا ایک میں عشق و مستیاں اور شورش اور چشتیاں غالب تھی اور دوسرا سنجیدہ خاموش طبہ اور سزکیاں بھرنے والا تھا کہ آواز بھی نہ نکلے تو وہ ایک دوسرے کا مقام نہیں پہچان سکے یہاں تک کہ زیادہ ملنا بھی نہیں رکھا جیسے یو پی میں حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کے دو خلیفہ تھے دونوں ایک دوسرے سے بات چیت بھی نہیں کرتے تھے حضرت مولانا شرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ سے کسی نے کہا کہ یہ دونوں آپ کے خلیفہ ہیں آپ ان دونوں کو ملا. آپ ان دونوں کو ملا کیوں نہیں دیتے کیونکہ اس سے بدگمانی ہوتی ہے کہ کیسے شہر ہیں کہ ان کے دو خلیفہ کا آپس میں ملنا جلنا نہیں ہے تو حضرت نے فرمایا کہ ان کا اختلاف ان کے اتفاق سے افضل ہے کیونکہ ان کے مزاجوں میں مناسبت نہیں ہے اکٹھے رہیں گے تو لڑائی شروع ہو جائے گی جب دل سے دل نہیں ملتا تو آدمی کہاں تک نباہ کرے گا جب محبت نہ ہو اور دل سے دل نہ ملے تو اس کے ساتھ نباہ کرنا سب ہو ہے بڑی مشکل سے ان کی بے وفائی مجھ کو راس آئی کبھی اوپر کبھی نیچے اگرچہ میری سانس سانس،, سانس سانس سانس آئی کئی <laughs> دفعہ کہہ دیا تاکہ کسی کو شبہ بھی نہ ہو <laughs> <laughs> جس کے ساتھ مناسبت نہ ہو اور پھر اس کے ساتھ گزارا کرنا پڑے تو شدید مجاہدہ ہوتا ہے وہ اس مجاہدے پر اجر عظیم ہے لیکن اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے تو حضرت فرماتے ہیں کہ جملہ کے ولی کو ولی پہچانتا ہے صحیح نہیں ہے بلکہ مشہور ہو گیا ہے حقیقت یہ ہے کہ ولی را نبی میں شناخت کے ولی کو نبی پہچانتا ہے کیونکہ نبی جامع ہوتا ہے تمام اور نبوت کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے جیسے کوئی آدمی اوپر سے دوربین کے ذریعے سب کو دیکھ رہا ہے لیکن نیچے والے اسے نہیں دیکھ پا رہے چنانچہ نبی سب کو پہچانتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ ہو کس مقام پر ہے اور حضرت عمر فاروق وضی اللہ ہو کس مقام پر ہے لہٰذا اسلح کے لیے مریب کوئی مریب کی خدرائی کو مٹانا بھی شہر کے ذمے ہے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے عمر تم رات کو تحجد میں زور زور سے قرآن شریف کیوں پڑھ رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ میں شیطان کو بھگانے کے لیے بلند آواز سے پڑھ رہا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا دریافت فرمایا کہ اے ابو بکر تم رات کو تحجد میں بہت آہستہ آواز سے قرآن شریف کیوں پڑھ رہے تھے انہوں نے عرض کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کو سنا رہا تھا اور چاہے جس آواز سے بھی ہو اللہ سنتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اپنی اپنی رائے سے نزول فرما دیا تاکہ نبوت کی رائے صحابہ کی رائے پر غالب آ جائے آپ نے صدیق اکبر سے فرمایا کہ تم اپنی آواز کو تھوڑی بلند کر لو اور حضرت عمر فاروق سے فرمایا کہ تم اپنی آواز کو تھوڑا سا کم کر لو حضرت امام مجد السانی رحمت اللہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو اپنی اپنی رائے سے ہٹا کر خود رائی کے مقام سے نکالا اور ان کو مقام فنا تک پہنچا دیا لہذا شیخ کبھی کا جائز کام کو بھی چھڑا دیتا ہے تاکہ مریت میں شیخ کی اتباع اور اطاعت کی شان پیدا ہو کیونکہ بغیر اس کے اللہ نہیں ملتا شیخ کے اس کی وجوہات یہ ہی ہوتی ہیں کہ اپنی, اپنی رائے کو بندہ فنا کر دے جب تک فنائیت نہیں ہوگی تو اس وقت تک اللہ نہیں ملتا جب تک فنائے رائے کی ہمت نہ پائیے کیوں آپ اہل دل کی محفل میں آئیے مولانا شاہ محمد احمد صاحب فرماتے ہیں کیوں؟, کیوں آپ اہل دل کی مجلس میں آئیے جب تک فنائے رائے کی ہمت نہ پائیے اگر اپنی رائے پہ چلنا ہو تو شیخ کے شیخ کا پھر کوئی فائدہ نہیں شیخ کے پاس جانے کا فائدہ نہیں جب تک اس کا ارادہ تو ہو اگرچہ ہمت آہستہ آہستہ آتی ہے لیکن ارادہ ہو کہ ہم نے اپنے آپ کو مٹانا ہے اپنی رائے کو فنا کرنا ہے میرے شیخ شاہد المنی صاحب احمد اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ نے شیخ کو عدیب مقام دیا ہے اگر وہ ذکر اور تلاوت ملتبی کرا کے کسی مرید سے یہ کہ تمہارا کام خان کام میں صرف جھاڑو لگانا اور لیٹرین صاف کرنا اور مہمان جو اللہ کے لیے خانقان میں ہیں ان کی خدمت کرنا ہے تو وہ اسی راستے سے اللہ تک پہنچ جائے گا شیخ نے جو طریق اس کے لیے مقرر کیا ہے اسی سے وہ اللہ تک پہنچ جائے گا ملا قاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک محدث اور مفتی ایک اللہ والے سے بیعت ہو گئے تو شیخ نے کہا کہ اب نہ فتوا دینا نہ بیان کرنا نہ حدیث پڑھانا تو اس خط کے بعد مفتیوں نے فتویٰ دے دیا کہ یہ پیر کافر ہے حالانکہ وہ پیر بہت بڑے شہر تھے اور چونکہ ان کے مقام سے ہی مفتی صاحب جو قریب ہوئے تھے واقف تھے لہذا انہوں نے شہر کی بات پہ عمل کیا اور سال بھر تک نہ بیان کیا نہ حدیث کا درج دیا اور نہ فتوا دیا بس ذکر و فکر کرتے رہے شیف نے جو معمول بتایا تھا وہ کرتے رہے ایک سال بعد جب شہر نے دیکھا کہ اسلام ہو گئی اور دل نسبت ماں اللہ کے مور سے بھر گیا تو فرمایا کہ اب ممبر پر جاؤ اور بیان کرو سال بھر کے بعد جب بیان کیا تو ایک ایک لفظ سے لوگ سارے بے نسبت ہو رہے تھے ان الفاظ کا اثر پڑ گیا تھا کیونکہ نفس مٹ گیا تھا ایک سال تک نفس کو مٹانا پڑا حکم جاہ اور حب باہ سے یہاں تک کے حکم آہ میں مشغول ہو گئے حکم جہ کہتے ہیں اپنے آپ کو خود پسندی اپنے کو بڑا سمجھنا اور اپنے کو اچھا جاننا اور اس کی بہت ساری شاخیں بھی ہیں اس میں غصہ بھی ہے تکبر بھی ہے اجب بھی ہے حسد بھی ہے کینا بھی ہے یہ سب جاہ کی بیماریاں ہیں اور باہ کے اندر ہیرس دنیا بھی ہے اور حسین شکلوں کا کی محبت اور, اور دوسری چیزیں بھی اسی سے پیدا ہوتی ہیں حقبے جاہ اور حقبے باہ سے جہاں تک کہ بب پہ آئی اللہ کی محبت میں آہ آ کرنے میں مشغول ہو گئے شہر سے تعلق اور محبت کے بعد احوال ارشاد فرمایا کہ عشق ایسا ظالم ہے کہ لغت نہ بھی جانتا ہو تو آنکھوں سے سمجھ جاتا ہے بے سواری بھی نہ خالی جائے گی دل کی بات آنکھوں سے پالی جائے گی رانی اگر محبت سے شیخ کو دیکھ لے اور سوال بھی نہ کرے تو بغیر واسطۂ زبان شیخ کے دل میں اس کی محبت کا اثر منتقل ہو جائے گا تو محبت اور عشق عجیب چیز ہے اگر یہ نہ ہو تو شیخ کے لیے بھی مشکل ہو جاتی ہے اگر اللہ تعالی نے شیخ کی محبت دے دی تو ثلو کے تمام مناظر کو طے کرنے کے لیے بس یہی چیز اس کے لیے کافی ہے جب میں نے اپنے شیخ کو پہلا خط لکھا تو یہ شیر لکھا دل و جاں ہے شاہ قربانت کنم دل حدف را ہدف رات کنم یعنی اپنی سترہ سال کی جوانی اور اپنی ساری رومانٹک دنیا اپنے شہر پر فدا کر رہا ہوں اور اپنے دل کو آپ کی آنکھوں کے تیر کا حدف بنانا چاہتا ہوں یعنی آپ اپنی نگاہ کرم مجھ پر ڈالیے تو حضرت نے اس کا جو جواب لکھا اس نے فرمایا کہ تمہارا مزاج محبت کا معلوم ہوتا ہے انشاءاللہ بہت جلد راستہ طے کر لوگے اور فرمایا کہ شیخ کی محبت تمام مقامات کی کنجی ہے یہ شاہ عبد المنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جواب ہے جو حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف میں ایک ممتاز مقام رکھتے تھے اور بڑے بڑے خلاف آپ کے شاکرد تھے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے علماء حضرت کے سامنے آ کر مری کی طرح بیٹھتے تھے مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا ابرال صاحب جیسے اکابر نے حضرت کو شہر بنایا ہوا تھا اس سے زیادہ ان کے حالات کے بارے میں کیا کہوں میں نے ان جیسا اللہ کا عاشق نہیں پایا باعمل با علم صاحب تخواب صاحب معمولات اور صاحب طاقت تھے ان کی صحت اتنی اچھی تھی کہ مسلسل آٹھ گھنٹے عبادت کرتے تھے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کوئی ذرا کر کے تو دکھائے تین بجے رات کو اٹھے دس بارے تلاوت کیے پسیدہ بردا شریف پورا پڑھا مناجات مقبول کی ساتوں منزلیں پوری پڑھیں بارہ تذویر پوری کی یہ بارہ تذویر کہنے کی ہوتی ہے تیرہ تصویرات ہوتی ہیں سر کہلاتی بارہ تذویر اشراک اور چانچ پڑی اور جب گیارہ بج گئے تو مجھ سے فرمایا کہ عبدالغنی الغنی تین بجے کا اٹھا ہوا ہے اب گیارہ بج رہے ہیں تو کتنے گھنٹے ہوئے میں نے کہا کہ آٹھ گھنٹے ہوئے فرمایا کہ دیکھو بھائی میں اسی برس کا ہوں لیکن میں نے ابھی تک کمر سیدھی نہیں کی اللہ نے اپنے سامنے مجھ کو کیسے بٹھائے رکھا ہے اور حضرت تلاوت بھی کیسے کرتے تھے یہ درمیان درمیان میں زور سے کبھی آہ کے آواز لگاتے تھے اور کبھی زور سے اللہ کہتے تھے پوری منزل ہل جاتی تھی جیسے کوئی شدید بھوکا شامی کباب اور بریانی کھا رہا ہو یا جیسے کوئی شدید پیاس میں شربت روح افزا پی رہا ہو اس طرح حضرت تلاوت کرتے تھے یہ نہیں کہ بار بار گھڑی دیکھ رہے ہیں کہ کیا کریں دل تو نہیں لگ رہا مگر پیر کا حکم ہے اس لیے معمول پورا کرنا ہے یہ مجبوری والا پورا کرنا اور ہے لیکن بھائی یہ مجبوری, مجبوری ہی سمجھ کے کرتے رہو پیر کا حکم سمجھ کے بھی کرنا اللہ ہی کا حکم پورا کرنا ہوتا ہے اس لیے اگر دل نہ بھی لگ رہا ہو تو اپنے معمولات کو جبر کر کے پورا کرو ان شاء اللہ ایک دن دل, دل ایسا لگ جائے گا کہ کیے بغیر پھر نیند بھی نہیں آئے گی <سؤال> یہ مجبوری والا پورا کرنا اور ہے اور وہ عاشقانہ پورا کرنا اور ہے دونوں میں بہت فرق ہے آپ بتائیے ایک آدمی کو بھوک نہیں لگ رہی اور وہ زبردستی ٹوٹ رہا ہے اور ایک کئی روز کا بھوکا ہے تو ان دونوں کے کھانے میں فرق ہے یا نہیں تو اللہ کی بھوک اور پیاس عاشقوں میں ہوتی ہے اور یہ مرد عورت دونوں کے لیے ہے یہ نہیں کہ صرف مرد مردوں ہی کے لیے تصویرات اور ذکر اذکار ہیں بلکہ خواتین کو جو ذکر بتایا جاتا ہے وہ بھی اپنے اپنے معمولات کو پورا کرتے رہیں اور شہر سے پوچھتے بھی رہیں اور اطلاع بھی کرتے رہیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے اور پھر اس کی گنجائش ہو تو اسے پوچھ لے ہو اور بھی ذکر بتا دے گا کیونکہ اللہ کے راستے میں ایک جگہ ٹھہر جانا موت کی طرح ہے جیسے موت آ گئی ایک جگہ ٹھہرنا موت کی طرح ہے تو اللہ کے راستے میں ترقی کرتے رہو اور خوب آشتانہ ذکر کرو دل نہیں لگتا دل لگاؤ تو اس میں ترقی کرنا چاہیے یہ نہیں کہ بس کام کھلا ہو گیا بس چھٹی نہیں اس میں اپنی ترقی کی کوشش کرتے رہو آپ بتائیے ایک آدمی کو بھوک نہیں لگ رہی اور وہ زبردستی ٹوس رہا ہے اور ایک کئی روز کا بھوکا ہے تو ان دونوں کے کھانے میں فرق ہے یا نہیں تو اللہ کی بھوک اور بیاس عاشقوں میں ہوتی ہے میں نے بڑا مزہ لوٹا ہے اپنے شیخ کے ذکر سے اور تعجد کے وقت ان کی آہو بکا سے مگر میں ایسی جگہ بیٹھتا تھا کہ میری آواز شیخ کو نہ پہنچے اس طرح بیٹھنا کہ اپنی آہو بکا شیخ کو سنائی دے تو اس سے ان کی خلوت میں خلل پڑتا ہے اس لیے جی مرید پر فرض ہے کہ وہ ایسی جگہ بیٹھے کہ شیخ کو خبر نہ ہو جب کہ وہ اپنی خلوت خاص میں ہو چنانچہ میں ایسی جگہ بیٹھتا تھا کہ حضرت مجھے نہیں دیکھ سکتے تھے لیکن میں خود دیکھتا تھا کہ شیخ کیا کر رہے ہیں تو تحجد میں دو دو رقع جگہ, جگہ, جگہ چھوڑ چھوڑ کر پڑتے تھے اور وہ اس طرح کہ دو رقب پڑی سلام پھیرا اور خوب روئے پھر اس کے بعد دوسری جگہ ہٹ کر وہاں دو رقط پڑی اور سلام پھیرنے کے بعد حضرت خوب روتے تھے آنسو گرا رہا, رہا ہوں جگہ چھوڑ چھوڑ میں نے مخصوص سرخسی میں دیکھا ہے نفلیں جگہ چھوڑ چھوڑ کر پڑھو شباہی کی عادت خیر تاکہ نیکیوں کے گواہ زیادہ ہوں دو رقت یہاں پڑی اور دو رقت وہاں ایک آنسو یہاں گرایا اور ایک آنسو وہاں گرایا تو زمین ہماری اشباریوں کی اور ہماری عبادت کی کتنی گواہی دے گی اس کے علاوہ اس میں ایک اور ہوئی بھی ہے کہ جگہ چھوڑ کر نواز دلیہ نماز پڑھنے میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ تب کو نشاط ہو جاتا ہے جگہ بدل ایک ہی جگہ پڑھتے پڑھتے دل کو, دل کو جو ہے کچھ وہ ہونے لگتا ہے مجھا سا تو جگہ بدلنے سے نشاط ہو جاتا ہے صحیح رہتا ہے تو میں عرض کا کہا تھا کہ عبادت کا مزہ جب ہے جب اللہ تعالیٰ کی محبت کی خوب پیاس اور بھوک لگ جائے اور روح اللہ کے عشق کی شدت سے بھوکی اور پیاسی ہو جائے پھر جب اس حالت میں اللہ کرو گے تب مزہ آئے گا بتاؤ اگر کسی کو شدید پیاس لگی ہو تو جب پانی پیے گا تو اس کو نیند آئے گی یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب کیا کریں جب بھی ذکر کرتے ہیں نیند آنے لگتی ہے میں کہتا ہوں کہ شدید پیاس میں پانی پیتے ہوئے سو کر دکھاؤ جون کا لمبے دن والا روزہ ہے شدید بھوک لگی ہے رفتاری کے وقت دسترخوان پر بریانی کباب کوفتے دہی بڑے اور مختلف چیزیں رکھی ہیں یہ گرمی سے مسکرانا یہاں کون سا دہی بڑا کباب رکھا ہے خوب ٹھنڈا لیمو ڈالا ہوا شربت اور اس میں برف کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں تو اس وقت کسی کو نیند آئے گی افطاری کے وقت آج تک آپ نے کسی کو سوتے دیکھا ہے اس وقت کان اذان کی طرف لگے ہوتے ہیں کہ کب معذین اللہ اکبر کہے اور کب میں دہی بڑے حرف کروں مگر مومن کی دعا اس وقت کیوں قبول ہوتی ہے حدیث میں ہے کہ افطار سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے لیکن کیوں قبول ہوتی ہے اس کا راز عاشقوں سے پوچھئے اور عاشقوں کے غلام اختر سے پوچھئے کیونکہ بندہ اس وقت دیکھتا ہے کہ اگرچہ دہی بڑا سامنے ہے مگر اللہ کی بڑائی اس سے بھی زیادہ اس کے سامنے ہے لہذا جب تک آسان نہیں ہو جاتی اس وقت تک دہی بڑے کو ہاتھ نہیں لگاتا تو اللہ کو رحم آتا ہے کہ کھانا سامنے موجود ہے مگر میرا بندہ میری عظمت اور کبریائی کے پیش نظر بھوکا کی آسا بیٹھا دیکھ رہا ہے ٹک ٹک کی دم उस نہ کشیدم تو اس پر رحم آ جاتا ہے اس لیے دعا قبول ہوتی ہے یہ راز ہے دعا کی قبولیت کا قرآن و حدیث کے بھی راز ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں پر اور خاص بندوں کے غلاموں پر منکشر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول دو دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ نے سکھائی منا جاتے مقبول میں بھی ہے اللہ کی پیاس اور اللہ کی محبت کو مانگنا ماننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا حبک اللہ کا یحبک احبی الذی یبلغنی حبک اور اللہم اجعل حبک حب من نفسی اللہ جبکہ احبل دو دعاؤں کو مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے اس سے اللہ کی محبت اور پیاس بھی مل جائے گی ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں عمل کی توفیق مصیب فرمائیں بنا تو قبل میں نہ کہ انتر سمی ہوگا اور تو نکا تو ہوا ہوا ہے کیا بھائی طبیعت کیسی ہے ابھی تو بہتر لگ رہا ہے صبح سے تو بہتر ہے سناؤ اسی بات پہ تو مزو مند مگر یہ والی یہ والا بات کہنا سنانا ایک دوست دوسرے سے شوہر اور گدھے میں کیا فرق ہے دوسرا شوہر گدھا بن سکتا ہے مگر گدا اتنا گدا نہیں ہوتا کہ شوہر بنے ماں اور بیوی بی میں کیا فرق ہے ماں وہ ہے جو ہمیں روتے ہوئے دنیا میں لائے اور بیوی بی وہ ہے جو اس رونے کو جاری رکھے <laughs> شوہر نے بیوی بی کو ایس ایم ایس کیا, کیا کر رہی وہ بیوی بی آئی ایم ڈائن شوہر خوشی سے اچھلنے لگا مگر ایس ایم ایس یہ کیا مگر میں تمہارے بغیر کیسے رہ پاؤں گا آئی ایم ڈائنگ نے توبہ کی انگریزی <laughs> <laughs> <laughs> شوہر کو خوف ہوا کہ اس کی بیوی بی کی سماعت کمزور ہے ڈاکٹر نے کہا کہ چالیس فٹ دور سے بات کرو بیوی بی سے اگر سنے, اگر سنے تو تیس فٹ سے آواز دو تیس فٹ سے نہ سنے تو بیس فٹ سے ورنہ اور قریب سے شام کو شوہر نے بیوی بی کو لاؤنڈ سے آواز دی بی, بی کچن میں دی شوہر نے پوچھا کھانے میں کیا بنایا ہے کوئی جواب نہ ملا پھر تیس فٹ سے پوچھا پھر کوئی جواب نہ ملا پھر بیس فٹ سے کوئی جواب نہ ملا تو بالکل قریب آ کر پوچھا کہ کھانے میں کیا بنایا ہے تو بیوی بی نے جواب دیا خدا کو مانو پانچ دفعہ کہہ چکی ہوں کہ چکیوں کے چکن بنائیے م ने बे, बेटे से कहा सामने वाले मलिक साहब की बेटी को देखो उसके एवन ग्रेड आया है और तुम बस बेटा और कितना देखो देख देख के तुम ये हाल है किस <laughs> شخص کی हो کو بہا کے لے گیا وہ سمندر کے کنارے آتے کھڑا ہو گیا بار بار لہرے آتی اور اس کے پیر کو بولا. دیکھو, اب کچھ نہیں ہو سکتا تمہاری اپنی مرضی تھی جی. اب تم جانو وہ جائیں <laughs> چورے کا ایک سات صاحب کو, کو کمپنی نے ان کی کارکردگی پہ سائیکل دی کچھ دن بعد کو کہا کہ اس میں کیریئر نہیں ہے کمپنی نے لگا دی. کچھ دن گزرے ان کو خیال آیا کہ سائیکل میں سٹینڈ نہیں ہے خط لکھا साइकिल में स्टैंड नहीं है स्टैंड लेना है कंपनी का जवाब आया देखे कैरियर की बात थी कैरियर हम आपको दे सकते हैं और दे दिया और स्टैंड लेना अच्छी बात नहीं अब आप देख लें स्टैंड लेना कंपनी को पसंद है آغاز میں ایک بینک کو لون کی درخواست دی گیٹس نے بینک خرید لیا کل مجھے یو فون والوں نے تیس روپئے کا لون دینے سے انکار کیا نہ <laughs> السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے پاس